السّلام ورحمۃ الرحمد صحمد اللہ, اللہ علیہ وسلم محمد وحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محتو سکین مجمع خان میری دان شیلم خان عرم باقی تمام سامع کرتے ہیں ہمارا ہمارے سلسلہ دہ کتاب شکل احمد میں سے آج ایک نایا باپ باب نمبر اڑتالیس باب و کے نام سے ہیں تجمہ باب سکون بیان سکونت اختیار کرنے کا بیان اس باب میں حاصل میں جو ہے یہ بھی ہے بھی یہ بھی وقف کی صورت ہے لیکن یہ کہ آپ کسی گھر کو ہاں یا کسی زمین کو کسی کسی گھر کو کس کو بیٹھنے کے لیے دیتے ہیں یا دکان کو جو استعمال کر دیتے ہیں یا کوئی زمین کسی کے استعمال کر دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں لیکن اس کو دیتے ہوئے جو ہے ہمیشہ کے لیے وقف نہیں کرتے ہمیشہ کے لیے نہیں کرتے جس سے پہلے باب وقف میں کیا تھا بلکہ یہاں پر میں گھر میں بیٹھنے کے لیے وقف کرتے ہیں बोलते हैं آپ اس گھر کو جو ہے آپ اس घर میں एक کبھی बोलते ہیں اس گھر میں بیٹھو ہاں جی جتنا سچ شاہ इस یا اس گھر میں بیٹھو کوئی وقت معیار نہیں کرتے کبھی بولتے ہیں آپ اس گھر میں بیٹھو یعنی بدن معاوضہ کے ہاں جی فی صدہ بیٹھو لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس طرح بولتے ہیں اور کبھی بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں پہلے والی صورت کو جس میں جو ہے یہ نہیں بولا میرے اگر وہ بولیں جب تک میں زندہ ہوں یا جب تک تو زندہ ہے تو اس گھر میں بیٹھو بولیں تو اس کو عمری بولتے ہیں ہاں جی اور اگر بولیں تم اتنا مہینہ بیٹھو اتنا سال بولو سال میں معین کریں اس کو رقبہ بولتے ہیں رقبہ انتظار کے معنی وہ مدت تک وہ انتظار کریں گے ہم بیٹھیں گے اور اگر یہ دونوں کھرے, نہ کریں نہ بولے میرے زندگر, جب تک میں زندہ ہوں یا تو زندہ یہ بھی نہ بولے اتنے سال میں دونوں دونوں نہ کریں بولے تو اس گھر میں بیٹھو بھائی ہاں جی تو اس طرح معیا نہ کریں تو اس سے مدد معائن نہ کریں تو اس کو سکھنا بولتے ہیں تو یہ بھی ایک وقف کی ایک صورت ہے لیکن اس میں ہمیشہ کے لیے وقف نہیں کرتے ہیں میوس ہم جو محدود مدت کے لے اس کو استعمال کے لیے دیتے ہیں پھر سب اللہ دیتے ہیں تو وہی آگے یہ بھی ایک وقت ہے ہاں جی درخت نمبر ایک ہے یہ بھی ان ایک ہی درخت میں پورا ہوگا کیونکہ زیادہ نہیں ہے چھوٹا باب ہے یہ بھی ایک احساس کے یف تخریجاب القبول یہ بھی ایجاب والقبول کا محتاش ہوگا ایجاب اس دکان اس گھر کے مالک زمین کے مالک کی طرف سے اور قبول جس کو دے رہے ہیں جس کو استعمال کر دے رہے ہیں سب اللہ قولاً زبانی میں ہو سکتے فیلن ہوملاً بے عملاً میں کسی کو بیٹھا دیا قول زبان سے کہ جائے, جائے تو بیٹھو ایجاب میں مجھے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول نہیں بیٹھا یا بیٹھو والا تو بیٹھنا شروع کر دیا تو یا وہ قبل اولا نایلاً وال قبضے اور اس طرح ساتھی دوسرے جس کو آپ نے دے دیا آپ اس گھر میں بیٹھو اس پر قبضہ بھی کر لیا شروع کر دیا تو یہ جو ہے وہ شرن جو ہے یہ یہ شرح ہے کانج اور اس پر عمل کرنا بھی لازم ہوگا اس آپ کا فائدہ کیا وہ فائدہ تو آسلی تو اعلیٰ استفاع المنفاطی ہاں کسی کو مسلط کرنا ہے کسی کو پانی اختیار میں دے دینا ہے علاء استفاع گھر زمین دکان وغیرہ کی سے پورا پورا فائدہ لینے کو کسی کے حوالے کرنا ہے کسی کو اس کو اتھارٹی دینا ہے ہاں جی اختیار دینے ماں بقال ملک جب ملکیت باقی رہتے علمکی نوش مالک جتنے ہاں جی یہاں پر ملکیت مالک کے ہی ہاتھ میں رہتے ہیں لیکن دوسرے کو کچھ عرصہ کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کو دے دیتے ہیں فائدہ دوسرا اٹھے گا ملکیت مالک کے ہاتھ میں رہے گا یہ جو قسمیں جی ایک تو اس کا کہتے ہیں اس میں مکمل وقف نہیں ہے دوسرے کی ملکیت میں نہیں دیتے ہیں چیز خود کے ملکیت میں دیتے ہیں کچھ عرصہ اس کی منفعات کو استعمال کرنے کے لیے فی صبی اللہ دوسرے کو دے دیتے ہیں تو اس قسم کی جو ہے وقف کو و تختلف آسما اب اس طرح کسی کو بٹھانے کے لیے مختلف نام دے مختلف اس کے نام یا صبل اختلاف اضافات یہاں ہاں, ہاں لے کہ آپ جو ہیں اس عمل کو بےصب اختلاف اضافت ہے ہاں جی جس چیز کی نسبت میں اختلاف کے باعث نام بھی اختلاف ہوگا مطلب کہیں اس چیز کی نسبت میں اختلاف کے باعث نام بھی مختلف ہوگا یعنی بےصبِ اختلاف اضافت ہے اضافہ یا نسبت دینے کس چیز کی طرف صرف سکونت کی طرح بیٹو آپ اس میں بیٹھو بولیں آپ اس میں سکونت اختیار کر بولیں ٹائم نہ بولیں وقت نہ بولیں میری عمور یا ہاں یا اتنے مہینہ تو اس کو جو ہے اور صرف سکنا بولیں گے لیکن اگر میرے عمر تک بولیں نسبت یہ جب بیٹھنے کو اس کے خود کی عمر یا رہنے والے کے بہنے والے کی عمر کے ساتھ تو اس کو عمری بولیں گے ہاں جی اور اگر جو ہے بولیں اتنا مہینہ بیٹھو بولیں سال مہینے بہنے کی مدت کو مہینوں میں سالوں میں معائن کریں تو اس کو رقبہ بولتے ہیں تو یہی فرمائی سہوال کا مطلب یہ ہے مختلف ہوتے اس معاملے کا اس, اس وقتی احاظ دیکھو جو اس قسم کی صدقہ دینے کا اس قسم کی وقف کی کیفیت کو بہت سب اختلاف اضافت کیا علیہ کہ کی آپ اس کو کس چیز کے ساتھ نسبت دیتے ہیں بیٹھنے کو اس حساب سے اس کا نام چینج ہوگا تو آپ توجہ جی دے رہے ہیں خیزہ اختارہ نتبی عمری آپ بولیں اس گھر میں بیٹھو ہم بیٹھنے کو مختلف کیا نزدیک کی یا عمر کے ساتھ بول دے آپ میرے عمر پورا بیٹھو یا تمہارے عمر بیٹھو جب تک میں زندہ ہوں بیٹھو جب تک تم زندہ ہوں بیٹھو یہ کہیں تو سمیت عمرہ تو اس کو عمرہ کہا جاتا ہے وہی عمر کی ترون بات ہے ہاں جی فرق نہیں ہے میرے عمر بیٹھو بولے تمہارا عمر وہی زخت اللہ یا بولے اب اس میں بیٹھو ہاں یہ نہیں بولا کہ میری عمر تمہار عمر اس میں بیٹھو اس گھر میں تم بیٹھو اس سے فائدہ لے لو ہاں فی صبل اللہ تو سمیت سکنا تو اس کو سکنا کہتے ہیں کیونکہ سکنا کے کی معنی سکونت بیٹھے کے معنیٰ میں وہی عزت وہی زخط لیکن اگر مدت معین کرے چونکہ میرے عمر تمہارے عمر میں تو کوئی اتنی معذنفیش نہیں ہوتی ہے ہاں جی اور جب بولے مدت مان کے اتنی سال اتنے مہینے تو پھر اس طرح کسی کو ہاں جی کسی جگہ پہ بٹھانے کو دکان گھر یا زمین اس کے اختیار میں دینے کو سمیت رغبہ اس کو رقبہ کہتے ہیں تو اس کے تین نام ہو گیا عمرہ ہاں جی شکنہ اور رقبہ بسبب الارتقاب اس کو کیوں کہ اس میں انتظار ارتقاب انتظار کی وجہ سے کی مدت تک ہے ختم ہونے تک اب مالک کو انتظار بھی کرنے پڑے گا اس جو بیٹھا ہے اس کو بھی انتظار ہے میں نے اس کو اتنے مہینے کے بعد خالی کرنے مالک کو بھی جو ہے جتنا مہینہ اس کو جتنے سال کے لیے دیا ہے سال ختم ہونے تک مالک کو انتظار کرنا پڑے گا مالک اس کو آپ اس جگہ سے بے دخل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو وہاں مٹھایا ہے اب اس کے پہلے کہا تھا ایجاب اور قبول ہونے چاہے تو والے ایجابق ایجاب, ایجاب اس طرح ہوگا یوں کہیں ازکان دُکا میں تو اس کو اس گھر میں بیٹھایا اور امردا میں نے امر... تو... میں نے تمہارے ساتھ عمری کا عمرہ کا معاملہ کیا ہاں جی عمرہ کے معاملہ میں میرے عمر تمہارے عمر جب تک ہے تو اس میں بیٹھو اس کو امرد کا میں نے تمہارے ساتھ عمرہ کا معاملہ کیا اور ارکب دگا یا میں نے کا معاملہ کیا حاضر دار اس گھر کو یہ حاضر دار تینوں کے ساتھ تھے ہاں جی یعنی اسکن حاضر دار آمر تو کا حاضر دار اور ارقب تو کا حاضر دار تو یہ پراق تھے میں نے تم کس گھر میں بیٹھایا میں نے اس گھر کے بارے تمہارے ساتھ عمرہ کا معاملہ کیا رقبہ کا معاملہ کیا اس طرح وہ آغ بو دیں گے گھر دیا تو گھر زمین دیا تو اول عرض یا زمین ہاں جی اب وہ عمرہ ہو تو مدت عمری میرے عمر جب تک میں زندہ ہوں تم ادھر بیٹھو او صنعتً یہ عمری میں ہاں جی میرے عمر تو بیٹھو یا تیرے عمر بھی آ جاتی او او صنعت یاتینی سال بیٹھو جی سال معن کیا اور مدت کذا اتنی مدت بیٹھو یہ دونوں رغبہ میں ہوتی ہے باقی جو سکنہ میں کوئی دیت میں معیت نہیں کرتے ہیں کہ بس بیٹھو بول دیتے ہیں نہ میرے عمر نہ اتنا محنت سال کچھ بھی نہیں بولتے تو اللہ قال اللہ کا اسلائی فرماتے اگر کہیں اس بندے سے جس کو بٹھا رہے ہیں لقت سکن ماں باقی تو اور تم اس گھر میں بیٹھو جب تک میں باقی ہوں او ہے تو جب میں زندہ ہوں پہلے والے آمر تو کا نہ بولیں عمرہ والے الفاظ جو امر تو کا تھا وہ نہ بولیں بلکہ بولیں تیرے لے جائز ہے تو بیٹھو اس گھر میں ماں باقی تو جب تک میں باقی ہوں او ہے تو جہاں جب تک میں زندہ ہوں بولیں تو بھی صاحب تو یہ بھی صحیح ہے اور یہ عمرہ والا معاملہ ہو جائے گا فلوقال اور اگر کہیں یہ بھی اس عمرہ والی کیفیت میں ہیں ہاں جی وہ مالک کہیں مردہ تھا عمر کا تمہارے عمر کی مردہ جب تک تو زندہ ہے ہاں جی تو اس میں بیٹھو بولیں تو اس سر میں کیا ہو جائے گا جب وہ بندہ فوت ہونے کے سر میں جس کو بیٹھایا تھا راجات وہ جگہ وہ گھر وہ زمین پھر واپس آ جائے گی لل مسکین والے کو جس نے اس کو بیٹھایا مالک کی طرح واپس آئے گا بالموت موت ساکن ساکر نے اس میں بیٹھنے والے کے موت کے بعد جس کو آپ نے بیٹھایا تو وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ وقتی جو واقف ہے وہ اصل مالک کی طرف واپس آئے گا جو مشکل ہے جسے بیٹھانے والا جو مالک ہے غلق اور اگر وہ اس نے مالک نے یوں کہا مدت عمری جب تک میں زندہ ہوں میری میری عمر تم اس گھر میں بیٹھو بولے تو پھر کیا ہو جائے گا راجات تلا ورثت المسکن تو اس میں پھر یہ جائیداد جو اب وہ مالک فوت ہوگی جانے سر میں تو پلٹے گا یہ زمین مشین میں بیٹھانے والے اس کے ورثہ کی طرح پلٹے گا بعد موت مشین بٹھانے والے کے مالک کے موت کے بعد اب اس کے ورثے کی مرضی اس کو بیٹھائیں نہ بیٹھائیں ہاں جی ان کی مرضی وعلیٰ عامر تو کا حاصہ اگر کہ میں تمہارے عمرہ کا معاملہ کہ اس گھر کو تیرے لیبی بولے عقاب کا اور تیرے بعد جو تمہارے اولاد ہوں گے ان کے لیے بھی تیروں تیرے اولاد کے میں نے اس گھر کے معمری کا معاملہ کیا بولے تو پھر رجا تلیہ ہاں جی تو پھر پلٹ جائے گا آ اس کے جو ورثہ ہیں رجا تلیہ بعد انقضۂ عقاب ساکن تو پھر دوبارہ پلٹ آگلہ اس مسکن کے بعد اصل مالی طرح پلٹے گا بعد انقضۂ جب ختم ہونے پر عقاب شاکن یعنی ساکن اس گھر میں بیٹھنے والے کے اس کی اولاد بھی ختم ہو جائیں اس کے جی, ہاں جی اس کے بعد میں آنے والے جو اولاد ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں ہاں جی تو یا اس کا اولاد پیدا ہی نہیں ہوا ہو گیا یا بہت ہو گیا تو پھر دوبارہ بیٹھانے والے کے جو جی اصل مالک ہے اس کی طرح پلٹے گا لیکن اگر ولا یا ان مدتاََََ لیکن اگر کوئی مدت مہیا نہ کرے بولے گاڑ اس گھر میں بیٹھو بول دیا مدت مہیا نہیں کیا تو کا نا تو اس واد اختیار لالمسکن اس گھر میں بیٹھانے والے مالک کا ہوگا شیخ راج ہے اس بیٹھنے والے کو جس کو بٹھایا ہے ہم ہاں مستحق کو اس کو نکالنے میں متاشا جب چاہے اسی کو سگنا بولتے ہیں ہاں جب وہ جب اس کو نکال سکتے ہیں آپ آگے حرماتے وق الما سہ وقف ہر وہ چیز وقف صحیح ہے صاح اے اس کے ساتھ معاملہ عمرہ بھی صحیح ہے منلقار خواہ زمین ہو ہاں جی ول جانور ہو ول دوسرے سامان و سامان ہو بغیر کے علاوہ دوسرے تمام چیزوں میں جن میں وقف صحیح ان میں ہاں جی ان میں جو ہے معاملہ عمرہ بھی صحیح چونکہ وقف کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھانا ہر وہ چیز بھی وقف صحیح ہے جو اور اس سے استفادہ کرنے کے بعد اصل چیز باقی رہے منفت لینے کے باوجود اصل چیز باقی رہے عین باقی رہے تو ان چیزوں کا واقف ہے تو یہاں بھی فرماتے ہیں بس اسی خصوصیات والی چیزوں میں واقع چاہیے واضح وقت سکنا واضح وقت سکنا کہتے اگر ایک بندے کو کسی کے گھر میں بینے کے وقت معین کرے آپ اتنا بہنا اس میں بیٹھو بولا ہاں سکنا کو معین کر دیا تو اسر میں لم جز و تو مالک کے لئے جائز نے رجوع کا نہ قبل انقضاء پورا ہونے سے پہلے معینہ جو معینہ جو مدت معین کیا ہے مدت معین ختم ہونے پہلے رجوع نہیں کر سکتے اس کو خالی کرونی ہو سکتی کیونکہ آپ نے اللہ کے رضا کے لیے وہ جگہ دی اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا ہے بولو آین سکن اللہ ہو اور اگر اس نے جو ہے جب ٹھیک اس کے ساتھ مدت معین ہو یا بولا تو بیٹھو تم اس میں بول دیا تم اس گھر میں بیٹھا بولا کسی کو بطور ثواب بیٹھا بولا او اللہ کہا ہاں جی یا تو بیٹھو یا کوئی اور بیٹھو نہیں بولا اس کو بطور سکنا جو ہے ہاں ان تین صورتوں میں کسی ایک سر میں اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دی, دی یا ملا چھوڑا بیٹھنے کے معاملے کو ہاں جی تو حجاز اللہ تو بیٹھنے والے کے لیے جائز ہے یس گنا یہ کہ بیٹھے پھی اور میں بے سے خود بھی بیٹھ سکتے ہیں جو تو بیٹھو بولا تو خود بھی بیٹھ سکتے ہیں اس کے بیوی بچوں کو بھی بیوی کو بھی ڈال سکتے ہیں اولاد ان کے اولادوں کو بیٹھیں کیونکہ وہ سب اس کے فیملی کے افراد ہیں یا خود کو بیٹھو بولے یا جو ہے خود کا لفظ نہیں بولا ہاں ملا چھوڑا بیٹھو بول دیا تو بیٹھو نہیں بولا بیٹھو بولا تو بھی جا کے اس میں سکونت سکونت اختیار کرو بولا میں نے تمہارے ساتھ سکنا کا معاملہ کر دیا بولا یا روبہ عمرہ کا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ خود بھی بیٹھ سکتے ہیں یا کو بھی بیٹھا سکتے ہیں اس گھر میں لیکن والے سے لو اسکان لیکن اس کے لیے جس کو بیٹھائے جائز نے اسکان وغیرہ دوسروں کو بیٹھانے اس گھر میں اجنبی لوگوں کو دوسرے اپنے دور دراز رشتے داروں کو علم اس طرح مگر یہ کہ جس بات یہ معاملہ کر رہا تھا ہو رہا تھا اس بات شرط کرے ہنال کے بعد وہ بولے آپ مجھے اجازت دے رہے تو میرے ساتھ فلاں دوست بھی ہے فلاں میرے دار بھی ہے یہ کہیں اور مالک ہاں کہیں تو پھر جائش ہے مجید کہنے والا اجرا اور نہیں اس کے لیے جائش ہے جس کو بٹھائے کسی اور کو اجرت پر دے دیں کرائے پر دے دیں پھر خود کو مفت پر بیٹھائے تو کسی اور کے کرائے پر دے دیں وہ بھی جائز دیں ہاں البتہ عظیل بھی مالک مالک کے جن سے دے سکتے یہ بات ختمہ ہوا تو وہاں ہوا جب کوئی شاید وقف کرے اپنے گھوڑے کو پھر صلی اللہ اللہ کے راستے میں اواب یا غلام کو بھی خدمت بیت اللہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کال کہوتھی جیسے کعبہ شریف کے وہ المساجد دوسرے تمام مساجد کے وہ خدمت المشاہدی اور آستانوں کے متبرکت متبرک آستانوں کو اگر وقف کریں تو اللہ زم اس کو اس پر عمل کرنا لازم ہوگا غلا یا جو جو تاعیر اس کو اس حکم میں تاعیر کرنا جائز نہیں ہوگا مادامت الین جب تک وہ گھوڑا وہ غلام وہ باقی ہیں باقی دن باقی ہیں اس کو اس حکم میں تاعیری نہیں کر سکتے غلام اگر آپ کو کوئی چیزی چیز کو وقف کریں الحدین کسی کے بعد کسی کو بھی کسی بھی, بھی کسی کے لیے بھی بنا پھکرا پھکرا میں سے علماء کے میں سے کسی کے لیے وقف کریں کسی چیز کو آئیے وقت اور وقت معین کرے یہ چیز جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ علماء یہ پھکرا ہاں جی یہ اور پھکرا لیکن وقت معین کریں تو قضا وہاں پر بھی حکم ہے اس میں وقت پورا ہونے سے پہلے اس کو واپس نہیں لا ہیں حلے سے لاہور تو اس چیز کو ان کے لیے واقعی تو پر دی جب مدت معین کیا تو ان کے لیے جائش نہیں رجوع کا نہ قبل انکز اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے لیکن اگر وہ لم یوئن اگر اس نے مدت معائن نہیں کیا بولا فکرا کے لیے بولا تم لوگ میرے اس سامان کو استعمال کرو علماء سے کہا آپ لوگ میرے اس سامان کو استعمال کرو بولا لیکن بات معیا نہیں کیا تو پھر کہا نہ لاہور تو اس کے لیے رجوع جائش ماما شاید جب چاہیں جب خود ضرورت پڑ جائے لیکن اگر وہ معین کیا میرے یہ سامان مثلا علماء کے ایک گروپ آیا تبلیغ کے لیے تو ان کو نے اپنے جو ہے گھریلو سامان یا بچھونے کی چیزیں استعمال کے دے دی دیا کہا ایک ہفتے کے لیے بول دیا تو ایک ہفتہ استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ لو یہاں استعمال کرو جب تک وہ وہاں استعمال کریں گے ہاں جی لیکن جو ہے بھائی استعمال کرو بول دیا لیکن جو ہے وقت بات کچھ معین نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ پہلے بھی اس کو رجوع کر کے واپس لا سکتے ہیں تو الحمدللہ جو ہے یہ باپ بھی ایک ہی باپ تھا ایک ہی درس میں ختم ہو گیا اور وقافی یہ بھی ایک تو سمے ہے کسی کو لیکن اس میں ہمیشہ کے لیے وقاف نہیں کہتے وقتی طور پر دیتے ہیں میری عمر تمہاری عمر اس گھر میں رہو اس کے تو اس سے وعدہ کرو ہے جی یاد جو ہے اتنے عرصے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں